یو سے علی صاحب ہی کا دوسرا سوال ہے کہ یورپ میں ہمیں گھر لینے کے لیے طویل مدتی سودی قرض لینا پڑتا ہے کیا رہائش کے لیے مکان خریدنے کی غرض سے ایسا قرض لے سکتے ہیں دیکھیں حدیث پاک میں ہے لاربا بین المسلم و الحرب فی دار الحرب کے اندر مسلمان اور حربی کافر کے درمیان کوئی سود نہیں ہے اگر وہ شخص حربی بینک کفار کے بینک سے اگر وہ سودی قرضہ لیتا ہے جو نام کے حساب سے سودی ہوتا ہے حقیقت میں تو حضور علیہ اللہ و نے ارشاد فرما دے کہ وہ سود ہے ہی نہیں تو وہ قرض لے کے اگر اس پہ اضافی رقم دے کے وہ قرض لیتا ہے اور اس سے گھر خرید لیتا ہے اور اس قرض کو ادا کرتا رہتا ہے انٹرسٹ کے ساتھ تو وہ حقیقت میں سود نہیں ہے اس لیے کہ حضور علیہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلم اور حربی کافر کے درمیان جو اضافی رقم کا لین دین ہو قرض کے اوپر وہ سود نہیں ہے واللہ تعالیٰ عالم